خطبہ نمبر اٹھالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جو صفین کے لیے کوفے سے نکلتے ہوئے مقام نخیلہ پر ارشاد فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ كلما وقب لیل وغسق والحمدللہ کلما لاح نجم وخفق والحمد غير مفقود الانعام ولا پروردگار کی حمد ہے جب بھی رات آئے اور تاریخی چھائے یا ستارہ چمکے اور ڈوب جائے پروردگار کی حمد ثنا ہے کہ اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے اما بعد فقد بعثتم مقدمتی وَأَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هَذَا لَمِلْطَاطِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرِ اما بعد میں نے اپنے لشکر کا حراول دستہ روانہ کر دیا ہے اور انہیں حکم دے دیا ہے کہ اس نہر کے کنارے ٹھہر کر میرے حکم کا انتظار کریں میں چاہتا ہوں کہ اس دریائے دجلہ کو عبور کر کے تمہاری ایک مختصر جماعت تک پہنچ جاؤں جو اطراف دجلا میں مقیم ہے تاکہ انہیں تمہارے ساتھ جہاد کے لیے آمادہ کر سکوں اور ان کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ کر سکوں